دن اسرات مستقیم بڑا مہربان انتہائی رحم کرنے والا انصاف کے دن کا مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں دکھا ہم کو راستہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا جن پہ تیرا غذب بھی نہیں ہوا اور جو راستے سے بھی نہیں بٹکے سبحان ربی کا رب کربل عزت عما یسفون اسلام المرسلیم الحمد للہ گزشتہ <تصفح> درس میں اییا و بدو نستعین کے سلسلہ میں عبادت کی تعریف اور عبادت کی تفسیر میں نے بیان کی تھی اییا کا نابو جس کا معنی ہم نے کیا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ونستین اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اس کے ذمن میں ضروری تھا کہ اس بات کو بیان کیا جائے عبادت کیا ہے اس لیے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جو دینی تعلیم سے بے بہرا ہوتے ہیں اور اکثر دینی تعلیم رکھنے والے لوگ بھی اس سے ناواقف اور نہ بلد رہتے ہیں لوگوں کا خیال ہے عبادت نام ہے نماز عبادت نام ہے روزہ رکھنے کا عبادت نام ہے حج کرنے کا لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں کہ نماز روزہ حج زکوات قربانی طواف صدقہ یہ سب عبادت کے اقسام ہیں عبادت ایک کلی ہے اور یہ سب اس کی جزیات ہیں نماز عبادت کی ایک جز ہے زکات عبادت کی ایک قسم ہے قربانی عبادت کا ایک حصہ ہے عبادت کی ایسی تفسیر اور ایسی تشریحی اور ایسی تعریف ہونی چاہیے جو اپنی تمام قسموں پر صادق آئے نماز پر بھی سجدے پر بھی روزے پر بھی زکوات پر بھی حج پر بھی طواف پہ بھی اور جانوروں کو ذبح کرنے پر بھی میرا خیال ہے کہ ایک عمل اور ایک عبادت جیسے نماز ہے ابھی آپ نے پڑھی ہے نماز اگر اس کی حقیقت کو نہ سمجھا جائے اور نماز پڑھ لی جائے تو اس نماز پڑھنے میں کوئی لطف نہیں ہے کوئی سرور نہیں ہے نماز کا حقیقی مزہ اور حقیقی لطف اس وقت آئے گا جب بندہ اس عبادت کی حقیقت کو سمجھے گا اس لیے اس بات کو بار بار دوہراؤں گا بار بار آپ کو پکواؤں گا تاکہ عبادت کی تشریح اور تعریف آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اسے آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں بار بار بار بار اس پہ کیوں زور دے رہا ہوں آج بھی دوں گا آئندہ درسوں میں بھی زور ہوگا زور اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ جب تک عبادت کے مفہوم کا علم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کو الہ کی حقیقت کا علم نہیں ہوگا اور جب تک آپ کو الہ کی حقیقت کا علم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کو کلمے کے مفہوم کا علم نہیں ہوگا ایک آدمی کو اگر کلمے کے مفہوم کا علم ہی نہ ہو وہ اپنے آپ کو کیسے مسلمان کہلاتا ہے پڑھیے گا لا الہ الح لا کا مینا نہیں الہ اس کا مانا آپ کیا کرتے ہیں معبود الہ کا مینا آپ نے کیا معبود آپ نے پاکستان میں رہنے والوں نے لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے معبود کا لفظ جو ہے یہ اردو ہے کیا خیال ہے آپ کا اردو ہے نہیں جس طرح الہ عربی ہے اسی طرح معبود بھی کیا ہے عربی آپ نے ایک عربی لفظ کا ترجمہ عربی میں کر دیا نہیں کوئی معبود مگر اللہ اس کو اگر آپ نے تھوڑا سا اور آسان کیا ہے تو آپ نے کہا نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر پھر آپ نے معبود کا معنی کر دیا عبادت کے لائق یہ کے لائق یہ تو میں مانتا ہوں کہ یہ اردو ہے لیکن عبادت یہ اردو کا لفظ ہے آپ نے جو معبود کا ترجمہ کیا عبادت کے لائق یہ عبادت اردو پنجابی کا لفظ نہیں ہے یہ بھی تو عربی ہے آپ نے الہ کا معنی کیا معبود وہ عربی معبود کی تشریح کی جس کی عبادت کی جائے تو عبادت کا لفظ بھی کیا ہے عربی اور آپ عربی جانتے نہیں ہیں آپ نہ بلد ہیں عربی سے آپ نہ واقف ہیں عربی سے یہ میری بات آپ توجہ سے سنیں گے آپ نہ واقف ہیں عربی سے آپ کو معبود کا علم نہیں ہے آپ کو عبادت کا علم نہیں ہے آپ کو الہ کا پتہ نہیں ہے اسی لیے اسی لیے ایک شخص oh. بھی پڑھتا ہے اسی لیے ایک شخص لا इलाहा اللہ بھی پڑھتا ہے اور کلمہ پڑھنے کے بعد قبروں پہ سجدہ بھی کرتا ہے اس نے معبود کا میں हुआ है इसे ہے اسے عبادت کا علم ہے کہ عبادت کیا ہوتی ہے یہ کلمہ بھی پڑھتا ہے غیر اللہ کی نیازیں بھی دیتا ہے یہ لا भी اللہ بھی پڑھتا ہے اور یہ منت مانتا ہے میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو میں داتا دربار پہ جا کے دے اتاروں گا اس نے عبادت کا معنیٰ سمجھا ہے اس نے معبود کی حقیقت کو سمجھا ہے یہ کلمہ بھی پڑتا ہے یا علی مدد کے نعرے بھی لگاتا ہے یہ کلمہ بھی پڑھتا ہے یا رسول اللہ ال مدد کے نعرے بھی لگاتا ہے یہ کلمہ بھی پڑھتا ہے یا رسول اللہ اغسنی یا رسول اللہ لفظ کہتا ہے یہ کلمہ بھی پڑتا ہے بڑی ایمان کو کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا بھی سمجھتا ہے یہ کلمہ بھی پڑتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ مجھے جو کچھ دیر دے رکھا ہے میرے حضرت صاحب کی نظر کرم میں انہوں نے مجھے برکتیں دی ہیں یہ کلمہ بھی پڑتا ہے اللہ کے سوا اوروں کو عالم الغیب حاضر ناظر مختار کل نفے نقصان کا مالک متصرف فل امور سمجھتا ہے کلمہ بھی پڑتا ہے اللہ کے سوا اوروں کو حاضر ناظر بھی مانتا ہے کلمہ بھی پڑھتا ہے اوروں کو پکارتا ہے اوروں کو پکارتا ہے ان کی قبروں پہ جا کے پکارتا ہے دور سے پکارتا ہے اس نظریے کے ساتھ کہ وہ میری پکار سنتے ہیں سنتے ہیں میری پکار کلمہ پڑھنے کے باوجود سجدے غیر اللہ کے کرتا ہے کلمہ پڑھنے کے باوجود برکتیں دینے والا اوروں کو سمجھتا ہے کلمہ پڑھنے کے باوجود پکاری اوروں کی کرتا ہے کلمہ پڑھنے کے باوجود مدد اوروں سے مانگتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچارے کو معبود کی حقیقت کا علم اسے عبادت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ عبادت کیا ہوتی ہے معبود کون ہوتا ہے توجہ کیجیے میں جو بات کہنے لگا ہوں اسی لیے کوے صفا پہ, پہ پہلے دن جب مشرقین مکہ کو نبی پاک نے بلایا اور آپ پہاڑ کی چوٹی پر تشریف لائے اور جب وہ لوگ جمع ہو گئے تو نبی پاک نے ایک جملہ کہا کولو لاح نہ حضرت ابراہیم کا نام لیا نہ نا حضرت اسماعیل کا نام لیا نہ نا ان کے معبود لات کا نام لیا نہ نا منات کا نام لیا نہ نا عزا کا نام لیا نہ نا حبر کا نام لیا یہ نہیں کہا ابراہیم کو مت پکارو ابراہیم کے سجدے نہ کرو اسماعیل کو مت پکارو وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے لات کے سجدے مت کرو اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے کسی کا نام نہیں لیا نبی پاک نے صرف کہا لا الہ الا اللہ کیونکہ وہ عربی جانتے تھے ان کی زبان عربی تھی لغت عربی تھی ان کو پتہ تھا کہ الہ کا مینر کیا ہے الہ کی حقیقت کیا ہے معبود کی حقیقت کیا ہے عبادت کی حقیقت کیا ہے جو ہی آپ نے یہ کلمہ زبان سے نکالا تو انہوں نے پتھروں کی بارش برسا دی گالیاں نکالنے لگے تب کا سائرل یوم الحاظہ داؤتنا تب لائرل یوم الحاظہ جما تنا اور تیرا سارا دن برباد ہو جائے اس کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا اس مسئلے کے لیے ہمیں بلایا تھا اور آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں اجالل آلحتا الا ہم واحدا سمجھ گئے نا اس لیے کہتے ہیں اجالل آلحتا الا ہم واحدہ اس بندے نے بنا دیا بہت سارے الہوں کو ایکل اجال آلہ واحد ان ش جاب یہ تو بڑی عجیب بات ہے بھائی بڑی اوپری بات ہے نہ ہم نے اپنے باپ دادا سے سنی نہ ہم نے پہلی نسل سے سنی نہ ہم نے اپنے استادوں سے سنی کیا بہت سارے الہوں کا ایک الہ بنانا چاہتا ہے چونکہ وہ الہ کا میں جانتے تھے عبادت کا مفہوم سمجھتے تھے معبود کا میں جانتے تھے جو ہی آپ کے زبان سے لا الہ الا اللہ ادا ہوا تو اس کا رد عمل بھی سامنے آیا لیکن آج لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتا ہے کونے میں بیٹھ جاتا ہے اندھیرا کر لیتا ہے اندھیرا کر کے لا الہ الا اللہ, الا اللہ الا اللہ یہ ضربیں لگاتا ہے اور ضربیں لگانے کے بعد جب باہر نکلتا ہے تو کہتا ہے یا رسول اللہ المدت یا رسول اللہ المدد اگسنی یا رسول اللہ مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے یہ بزرگ جو ہے یہ نفع نقصان کے مالک ہے ہمیں برکتیں دیتے ہیں لا الہ الا اللہ کی ضربے بھی لگاتا ہے اور قبروں پہ سجدے بھی کرتا ہے لا الہ الا اللہ کی ضربیں بھی لگاتا ہے غیر اللہ کی نیازیں بھی چڑھاتا ہے لا الحا ال اللہ کی ضربے بھی لگاتا ہے غیر اللہ کو مشکل کشا مانتا ہے ان کو حاجت روا مانتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس بچارے کو الہ کے مفہوم کا علم نہیں ہے اس کو پتہ نہیں ہے معبود کون ہوتا ہے عبادت کیا ہے کون سا نظریہ میرے فعل کو عبادت بنا دے گا اس کو کتان کوئی علم نہیں چونکہ عبادت کی تعریف کو سمجھنا یہ دین کی بنیاد ہے کلمے کی بنیاد ہے ہم کلمے میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہو. نہیں ہے اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عبادت کی تعریف کو سمجھے عبادت کی تعریف سمجھ آ گئی تو معبود کی سمجھ آ جائے گی اور جب معبود کی سمجھ آ گئی تو الہ کی سمجھ آ جائے گی کیونکہ الہ وہ ہوتا ہے جو معبود ہو اور معبود وہ ہوتا ہے جس کی کیا کی جائے بولو جس کی عبادت کی جائے تو عبادت کی تشریح اور تفسیر اور تعریف اس کی حقیقت کا جاننا ضروری ہے اور عبادت کی ایسی تعریف کی جائے جو اپنی تمام قسموں پر کیا ہے سچی آئے نمال پر بھی سچی آئے زکات پہ بھی سچی آئے قربانی پہ بھی سچی آئے عبادت کی ایسی تعریف ہو جو سجدہ کرنے پر صادق آئے رکوع کرنے پر صادق آئے عبادت کی ایسی تعریف ہو جو بیت اللہ کا طواف کرنے پر سچی آئے حجر اسلط کو چومنے پر سچی آئے صفا مروہ کے درمیان دوڑنے پر سچی آئے شیطان کو کنکریاں مارنے پر سچی آئے احرام کے باندھنے پر سچی آئے عبادت کی ایسی تعریف ہونی چاہیے جو, جو پکارنے پر دعا پر صد مارنا پنجابی میں کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں پکارنا عربی میں کہتے ہیں دعا کرنا اس پر سچی آئے اس لیے میں نے پچھلے درس میں بھی آپ کو بار بار پڑھایا آج پھر آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں پکا لو اس بات کو ہر وہ تعظیم عبادت بن جائے گی ہر وہ تعظیم ہر وہ فعل ہر وہ کام ہر وہ عمل ہر وہ تعظیم ہر وہ کام عبادت بن جائے گا جو کتنے نظریوں کے ساتھ کیا جائے گا بولو جس کام کے پیچھے کتنے عقیدے ہوں گے جس تعظیم کے پیچھے کتنے نظریے ہوں گے دو دو عقیدوں کے ساتھ کوئی تعظیم کرو گے دو عقیدوں کے ساتھ کوئی کام کرو گے دو عقیدوں کے ساتھ کوئی عمل کرو گے وہ دو عقیدے اس کام کو کیا بنائیں گے عبادت بولو عبادت وہ دو عقیدے اس کام کو کیا بنائیں گے عبادت, عبادت وہ دو عقیدے اس تعظیم کو کیا بنائیں گے عبادت, عبادت پہلا عقیدہ یہ کہ جس ہستی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں جس ذات کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں جس ذات کی یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے اور میں اس کو نہیں دیکھ رہا میری کوئی حالت اس پر پوشیدہ نہیں ہے میرا کوئی فیل اس پر پوشیدہ نہیں ہے میرا کوئی عمل اس پہ پوشیدہ نہیں ہے میرے دل کی کوئی دھڑکن اس پہ پوشیدہ نہیں ہے میں تہ خانوں میں چلا جاؤں میں اس سے نہیں چھپ سکتا وہ مجھے چٹیل میدان میں بھی دیکھتا ہے بند کمروں میں دیکھتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے میں اس کو نہیں دیکھتا وہ غیب کا جاننے والا ہے علیم بے ذاتی ہے وہ کل سعین علیم ہے میں اس سے چھپ نہیں سکتا پہلا نظریہ یہ ہونا چاہیے اور دوسرا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جس ہستی کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ ہستی مختار کل ہے متصرف متصرفور ہے اور اگر یہ لفظ مشکل ہے تو آسان کرتا ہوں جس ہستی کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ نفع نقصان کا مالک ہے اس کے پاس اقتدار ہے اس کے پاس اختیار ہے اس کے پاس ملک ہے اس کے پاس بادشاہی ہے اس کے پاس ملک ہے وہ عزت و ذتوں کا مالک ہے وہ تصرف المور ہے جو چاہے کرے اس کے سامنے کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ ساری کائنات کو بنانے والا ہے مختار کل ہے نفع نقصان کا مالک ہے متصرف المور ہے ان دو عقیدوں کے ساتھ کوئی تعظیم بندہ کرے گا تو یہ دو عقیدے اس تعظیم کو کیا بنائیں گے یہ ذہن میں پکا لیجیے ابھی قرآن پڑھتے ہیں انشاءاللہ ساری بات کھل کے سامنے آ جائے گی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں قرآن سے اتنے شوائد پیش کیے جا سکتے ہیں بے شمار قرآن سے اتنے دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں اس جو میں تعریف کر رہا ہوں عبادت کی اب نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ جس شخصیت میں ہے توجہ جس ذات میں جس ہستی میں یہ دو سفتے ہوں وہ ہستی کیا ہوتی ہے معبود جس ہستی میں یہ دو سفتیں ہوں یا ان دونوں میں سے ایک صفت ہو وہ ہستی کیا ہوتی ہے معبود کون سی سفت وہ عالم الغیب ہے وہ مجھے دیکھتا ہے میں اس کو نہیں دیکھتا وہ نفع نقصان کا مالک ہے یہ دو سفتیں جس ہستی میں تسلیم کر لی جائیں وہ ہستی کیا بن گئی بولو معبود اور کلمے میں ہم پڑھتی ہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو مطلب یہ ہوا کہ یہ دو سفتے اللہ کے سوا کسی اور میں پائی نہیں جاتی پائی نہیں جاتی قرآن نفی کرے گا اس کی اور جو لوگ یہ دو سفتے کسی نبی میں کسی ولی میں مانتے ہیں کہ فلاں بزرگ عالم و غیب ہے وہ نفع نقصان کا مالک ہے تو گویا کہ انہوں نے اس بزرگ کو کیا تسلیم کر لیا معبود تسلیم کر لیا اور کلمے کا انکار ہو گیا کلمے میں اقرار کیا تھا لا الح یہ دو سفتیں معبود کی ہیں یہ دو سفتیں الہ کی ہیں ذرا پرانے پت دیکھیے اور سورت کا نام ہے سورت ہود اور سورت ہود کی آخری آیت سفر کے بالکل آخر میں چلے جائیے جی دو سو بارہ سفر کے بالکل آخری لفظ پہ چلے جائیے پڑیا جی پڑھیے جی واہ غریبات ورض اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا یعنی غیب کی باتیں جاننے والا صرف اللہ ہے اللہ ہی کے لیے غیب آسمانوں کا اور زمین کا ذرا زین کو تازہ رکھیے آپ سے ایک بات پوچھوں گا پھر آپ اس پر پہنچیں گے وہ لہی ہے یورجا امر اور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کام سارے کے سارے اور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کام المر اسی کی طرف پلٹتے ہیں کام کل سارے کے سارے ہر چیز اس کی طرف پلٹ رہی ہے ہر چیز اس کی طرف رجوع کر رہی ہے ولا گئی غصہ موات ون سی سفت آ گئی کہ عالم الغیب کون ہے اللہ چھپی چیزیں آسمانوں کی جاننے والا اللہ پوشیدہ چیزیں ظاہر چیزیں آسمانوں زمین کی جاننے والا اللہ پہلی صفت وہ الحیح یورجا لمر و <كُلُهُ> کلو کون سی آ گئی مختار کل مختار کل متصر فلم اقتدار کا مالک ہر چیز اور ہر امر اور ہر کام اسی کی طرف سے آ رہا ہے اسی کی طرف سے پلٹ کے جائے گا یہ دو سفتوں کو جب بیان کیا اگلا لفظ پڑھیے فا ہو پس اسی کی کیا کر عبادت کر فا ہو پس اسی کی عبادت کر وہ تو اور اسی پر کیا کر بھروسہ کر بما ربو کا بے غافل تعملون اور تیرا رب خبر نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو جو تم عمل کرتے ہو اس سے بے خبر نہیں ہے گویا کہ اپنی پہلی صفت کو دوبارہ لے کے آئے ہیں میں جانتا ہوں جو کچھ تم کر رہے ہو پوشیدہ کرتے ہو یہ ظاہر کرتے ہو غیب آسمانوں کا اور زمین کا میرے پاس ہے اور ساری کائنات کے جو کام ہیں وہ میرے آڈر سے ہوتے ہیں ہر چیز پلٹ کے میری طرف آ رہی ہے جب یہ دونوں صفتیں میری ہیں فا ہو تو عبادت بھی اسی کی معلوم ہوتا ہے عبادت اس کی ہونی چاہیے جس میں یہ دو سفتیں موجود ہو ایک اور جگہ دیکھیے سورت کا نام ہے سورت ناہل سورت کا نام ہے سورت ناہل اور آیت نمبر ہے سترہ آیت نمبر سترہ دو سو ترتالیس سفے کی چوتھی ستر جی یہ جو میں لکھوا رہا ہوں آپ کو سورت ناہل سورت ناہل کی آیت نمبر سترہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی پچھلی آیتوں کا ترجمہ کروں لیکن آپ سے یہ کہوں گا کہ جو پچھلا رکوع ہے سارا بلکہ جہاں سے سورت شروع ہو رہی ہے گھروں میں جا کے اس کا ترجمہ پڑیے گا پھر لطف آئے گا ان اگلی آیتوں کو سمجھنے کا میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اپنی پیدائش کا اللہ نے ذکر کیا میں نے کیا کچھ پیدا کیا میں نے کیا کچھ بنایا انسان کو میں نے پیدا کیا ایک گندے پانی کے قطرے سے اور جب میں اس کو دنیا میں لے آیا تو وہی بندہ میرے سامنے آ کے جھگڑتا ہے وہ اپنی حقیقت بھول گیا ہے اللہ فرماتے ہیں چوپائے ہم نے پیدا کیے اس میں تمہارے لیے منافع بھی ہے مال برداری کے کام آتے ہیں ان کے اونوں سے گرم لباس بنواتے ہو اور کچھ جانور ایسے ہیں جن کا گوشت کھاتے ہو اور جانوروں میں تمہارے لیے خوبصورتی بھی ہے گھوڑے ہیں بھینسے ہیں گائے ہیں بڑے خوبصورت لگتے ہیں جب وہ بہر چرنے کے لیے نکلتے ہیں اور وہ جانور بوجھ لاد کے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں ایک شہر سے دوسرے شہر تمہارا بوجھ بھی پہنچاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں گھوڑے خچر گدے ہم نے پیدا کیے تاکہ تم ان پہ سواری کرو وہ یخلو کو مالا اور اللہ فرماتے ہیں ابھی تو وہ چیزیں بھی پیدا ہوں گی جن کو تم جانتے بھی نہیں بڑی بڑی چیزیں پیدا ہوں گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد آسمانوں سے بارش برسانے والا میں اس پانی کو تم پیتے بھی ہو اپنے فصلوں کو وہ پانی لگاتے ہو جس سے اناج پیدا ہوتا ہے پھر اس سے کھیتی زیتون کھجور انگور ہر قسم کے میوے ہم زمینوں سے باہر نکالتے ہیں رات اور دن کو مسخر ہم نے کیا ہے رات آ رہی ہے پھر دن آ رہا ہے کبھی راتیں بڑی ہو گئی کبھی دن بڑے ہو گئے کبھی اس نظام میں تبدیلی نہیں آئی سورج اور چاند کا نظام کبھی دیکھو اپنی پٹری پر وہ ہمیشہ چڑھ رہے ہیں اور کبھی تم نے ستاروں کو دیکھا وہ ہمارے حکم کے تابع ہیں جس طرح ہم چاہتے ہیں اسی طرح وہ ابھر کے سامنے آتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کبھی تم نے دیکھا ہم نے زمین سے جو کھیتی پیدا کی اس کے رنگ مختلف ہیں ہم نے جو پھل پیدا کیے اس کے رنگ مختلف ہیں اس کے ذائقے مختلف ہیں اللہ نے فرمایا کبھی تم نے اس پہ بھی توجہ کی ہے کہ یہ سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر یہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا تم اس میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور کبھی کبھی ان دریاؤں میں جا کے تم زیور موتی ہیرے اور جواہرات نکالتے ہو اور توں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کشتیاں ان سمندروں میں چلتی ہیں پانی کو چیرتے ہوئے چلتی ہیں اور ان کشتیوں پہ سوار ہو کر تم اپنی روزی تلاش کرتے ہو اللہ فرماتے ہیں تو نے اس طرف کبھی توجہ نہیں دی کہ جب ہم نے پانی پر زمین کو ٹھہرایا تھا تو زمین ہچکولے کھانے لگ گئی تھی اور ہم نے اس زمین کو ٹھہرانے کے لیے اس پہ, پہ پہاڑوں کی میکیں ٹھوک دی تا کہ وہ ہچکولے نہ کھائے تجھے تکلیف نہ پہنچے ت نے کبھی نہروں کو نہیں دیکھا تو نے کبھی رستوں کو نہیں دیکھا جن رستوں پہ چل کے تم ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں پہ جاتے ہو اور ہم نے تو اللہ اکبر اور ہم نے تو راستوں کے درمیان علامتیں بھی بنا دی ہیں تاکہ تم بھولو نہیں کسی سے پوچھو کہ فلاں راستہ کس طرف جا رہا ہے تو تمہیں لوگ بتائیں کہ وہ علامت ہے پہاڑ کی یا علامت ہے کسی درخت کی یا علامت ہے کسی نہر کی یا علامت ہے کسی پل کی یا علامت ہے کسی سمندر کی اس نہر سے دائیں ہو جانا اس درخت سے بائیں ہو جانا اس پہاڑ سے دائیں ہو جانا اللہ نے فرمایا راستوں کے پہچان کے لیے علامتیں بھی بنا دی. نشانیاں بھی بنا دی ہیں نشانیاں بھی بنائی ہیں اور تم نے کبھی ستاروں کو نہیں دیکھا کہ ستاروں کے ذریعے تم راستے رات کو تلاش کرتے ہو یہ ساری باتیں اللہ تعالی نے گنی ہے اپنی پیدائش کو دیکھ زمین و آسمان کی پیدائش کو دیکھ اپنی پیدائش کو دیکھ چوپاوں کی پیدائش کو دیکھ گھوڑے اونٹ کچر گدے ان کو دیکھ اور پھر تم نہر ندیاں نالے ان کو دیکھ کھیتیاں باغات زمین زمین پہ پہاڑوں کی میخیں دیکھ پھر آسمان آسمانوں سے برشن, برسنے والا پانی دیکھ پھر تو سورج چاند ستارے رات دن سب نظام دیکھ یہ ساری کائنات اللہ فرماتے ہیں میں نے پیدا کی اب دیکھیے وہ شاید کو اللہ فرماتے ہیں فام یخلو کو کم اللہ بھلا وہ ذات جو پیدا کرنے والا ہے وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جس نے کچھ بھی نہ پیدا کیا ہو اللہ اکبر فرمایا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے ایک میں ہوں جس نے سب کچھ بنایا ہے ایک میں ہوں جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور ایک وہ ہیں جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا پھر تو نے مجھے ان کے برابر کر دیا یا اللہ مدد بھی کہتا ہے یا علی مدد بھی کہتا ہے یا اللہ مدد بھی کہتا ہے یا رسول اللہ مدد بھی کہتا ہے مجھے بھی پکارتا ہے ان کو بھی پکارتا ہے مجھے بھی عالم الغیب مانتا ہے ان کو بھی عالم الغیب مانتا ہے مجھے بھی برکتیں دینے والا سمجھتا ہے ان کو بھی برکتیں دینے والا سمجھتا ہے مجھے بھی حاضر ناظر سمجھتا ہے انہیں بھی حاضر ناظر سمجھتا ہے مجھے بھی عالم الغیب سمجھتا ہے انہیں بھی عالم الغب سمجھتا ہے مجھے بھی نف نقصان کا مالک انہیں بھی نفے نقصان کا مالک کبھی کہتا ہے میرا مریض ٹھیک ہو گیا اللہ تیرے گھر میں اتنا پیسہ دوں گا اور پھر کہتا ہے میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو داتا دربار پہ جا کے اللہ فرماتے یخلوں کو افم یخلوں کو بھلا وہ ذات جو پیدا کرتا ہے جو پیدا کرتا ہے کمل لا یخلوں کو وہ ان کے برابر ہو سکتا ہے جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا اللہ فرماتے افلا تذکرون او لوگوں نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے اور یہ جو میں نے پورے رکوع میں گنی ہے ڈیڑھ رکوع میں میں گنتا آیا ہوں نیمتوں کو تیری پیدائش آسمان زمین بارش بادل پہاڑ سورج چاند ستارے ان کو مسخر کیا کھیتیاں جانور یہ ساری نیمتے جو میں نے تجھے سنائی ہے اور کون کون سی نیمتے تجھے سناؤں گا میرا بندہ وہ ان تدن و مطلح ہے لا تو اگر تم اللہ کی نیمتوں کو گننا چاہو تم گن نہیں سکتے ہو تم گن نہیں سکتے ہو لا تو ان کا احاطہ نہیں کر سکتے ہو ان کو گن نہیں سکتے ہو ان اللہ لغفور الرحیم اس کے باوجود جب ناشکری کرتے ہو پھر بھی میرے حوصلے دیکھو میں بخشنے والا مہربان پھر میرے حوصلے دیکھو اس کے باوجود ناشکری کرتے ہو تو میں بخشد بھی ہوں میں مہربان بھی ہوں آگے چلیے ذرا اب آپ کا امتحان بھی لینا ہے کہ میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب بھی ہوں گا کہ نہیں ہوں گا ولہ ہو یاما وَمَا نون اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو وما تو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو کون سی سفت آ گئی جس کی عبادت کی جائے جو تعظیم کی جائے اس کے پیچھے کتنی عقیدے ہونے چاہیے پہلا عقیدہ یہ صفت آ گئی کہ نہیں آ گئی اور اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو تو جو کچھ تم چھپاتے ہو وما ماتو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو و اللہ من دون مندون اللہ اور جن کو وہ پکارتے ہیں ید اور جن کو وہ مشرک پکارتے ہیں من دون اللہ, اللہ اللہ کے ورے ورے اللہ کے نیچے نیچے اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور ان کو بھی پکارتے ہیں اللہ سے مدد بھی مانگتے ہیں ان سے مدد بھی مانگتے ہیں اللہ کے سجدے بھی کرتے ہیں ان کے سجدے بھی کرتے ہیں اللہ کو بھی پکارتے ہیں ان کو بھی پکارتے ہیں اللہ کے نیچے نیچے اللہ کے ورے ورے اللہ کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں لا یخلو وہ پیدا نہیں کرتے شیل انہوں نے گھاس کا ایک تنکا نہیں بنایا اب پھر پر یہ پچھلا رکوع گھروں میں جا کے آپ کو لطف آئے گا چیلنج کرنے کا لطف آئے گا اللہ چیلنج کرتے ہیں انہوں نے شیئن التنمین تنوین ال اللہ فرماتے ہیں گھاس کا ایک تنکا تنکے کا سووا حصہ لائق لکول انہوں نے پیدا نہیں کیا اور پچھلا رکوع دیکھ میں نے کیا کچھ پیدا کیا میں نے کیا کچھ پیدا کیا لا یخلقون نکون انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا وہ ہم یق ارے وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں ارے وہ تو وہ تو خود پیدا ہوئے محتاج ہیں محتاج ہیں ہمارے پیدائش میں ہمارے محتاج ہیں وہ خود پیدا کیے گئے ہیں امواتن زندہ ہے امواتن کا یہ مینا نہیں اموات وہ زندہ ہیں نہیں میں نہ اموات وچو زندہ نے اموات جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا حضرت عیسیٰ حضرت ازیر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل انبیاء اولیاء اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کچھ نہیں بنایا وہ مختار کل نہیں ہے آ وہ صفت کون سی صفت کہ سب کچھ کرنے والا وہ نہیں ہے لا یخلکون شیئن انہوں نے کچھ نہیں بنایا وہ ہم یخلکول وہ خود پیدا کیے گئے ہیں وہ مردے ہیں مردے دوامن جیسے بت سمجھ گیا ہمیشہ مردے جیسے بت جن میں کبھی روح تھی ہی کوئی نہ پہلے بھی مردے بعد میں بھی مردہ دوامن امواتن دوامن ہمیشہ مردے یا فی الحال یا فی الحال پہلے زندہ تھے اب کیا ہے مردہ جب تم پکار رہے ہو بزرگوں کو وہ کیا ہے مردہ یا انجام مالن یا انجام کے لحاظ سے جیسے حضرت عیسا علیہ السلام اور فرشتے فرشتوں کو بھی پکارا گیا فرشتوں کو پکارا گیا کہ نہیں پکارا گیا تو فرشتے اب مردہ ہیں نہیں انجام کے لحاظ سے فرشتے بھی کیا ہیں مردہ ایک وقت آئے گا کہ فرشتوں پہ موت آئے گی ایک وقت آئے گا کہ حضرت عیسیٰ پہ موت آئے گی فی الحال موت نہیں آئی اللہ نے فرمایا جن کو وہ پکارتے ہیں انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا اموات ال... کیا چھٹو کوئی توہین نہیں وہ مردہ ہیں مردہ اللہ عالم ال ہے نا اللہ کو پتا تھا کہ یہ کہیں گے اور جی ساری موت ہو رہے تھے انہوں دی موت ہو رہی وہ جی پردہ کرتے ہیں پردہ فرما گئے ہیں جی دنیا سے پردہ کر گئے ہیں جی بس صرف پردہ ہوا ہے ان کی موت اور ہے ہماری موت اور ہے اللہ نے بنیاد پہ ہاتھ رکھ دیا ہے میرے مولا نے اللہ نے فرمایا ہموار تم وہ مردہ ہیں جس طرح کا مردہ بھی سمجھ لو لیکن یہ ذہن میں رکھو غیر ویا زندہ نہیں ہے غیر احیا مردہ ہے زندہ نہیں فرمایا جونسی بھی مو سمجھ لے لیکن یہ بات ذہن میں رکھ زندہ نہیں ہے وہ مردہ ہے وہ جان ان میں زندگی کا شعور نہیں ہے جن کو تم پکار رہے ہو اللہ فرماتے ہیں تو کہتا ہے میں قبر پہ آیا انہیں پتا چل گیا میں گھر سے چلا انہیں پتا چل گیا میں نے پکارا انہیں پتا چل گیا میں نے بلایا انہیں علم ہو گیا میں نے نظر نیاز دی انہیں پتا چل گیا اللہ فرماتے تہ کہتا ہے مجھ سے سن بما یش ارونا بما یش ارونا اوبا سول ان کو تو اتنا بھی پتا نہیں کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے واہ میرے اللہ تم بھی مسئلہ سمجھایا ایک دوڑی دو چار کر کے کتنا کھول کھول کے بیان اللہ نے فرمایا تم کہتے ہو ہمارے حالات سے واقف ہے ساری دنیا کے حالات سے واقف ہے اور جن کو تو اپنے وجود کی حقیقت کا بھی پتہ نہیں ہے وہ ماں ان کو کوئی شور نہیں ان کو کوئی علم نہیں ایواسون کہ وہ کب قبروں سے اٹھائے جائیں گے کب قیامت آئے گی اب ذرا نیچے دیکھیے اللہ نے اپنی دو سفتوں کا ذکر کیا غیب جاننے والا میں جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا وہ خود پیدا کیے گئے ہیں وہ مردہ ہیں میں زندہ ہوں وہ موتاج ہیں میں غنی ہوں وہ کچھ نہیں جانتے میں عالم الغیب ہوں اللہ نے اپنی دو سفتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد نتیجہ نکالا فرمایا الحکم ملا ہوں واحد الحکم ملا ہوں معلوم ہوتا ہے معبود وہ ہوتا ہے جس میں یہ دو سفتیں پائی جائیں الحکم ملا ہوں واحد الہ تمہارا الہ ایک ہے معبود تمہارا معبود ایک ہے معلوم ہوتا ہے معبود وہ ہوتا ہے جس میں یہ دو شفٹیں ایک جگہ اور دیکھیے صفحہ نمبر 154 سو کا نام ہے سورت آراف سورت کا نام سورت آراف آیت نمبر ہے ایک سو اٹھاون ایک سو چون سفا رقوب وہاں ختم ہو رہا ہے اگلا رقوب وہاں سے شروع ہو رہا ہے سورت کا نام سورت آراف ہے آیت نمبر ایک سو اٹھاون ہے مل گیا جی قل یا کولیاس انی رسول اللہ علیہ کم قل میرے پیارے پیغمبر اعلان فرمائیے قل میرے پیارے پیغمبر آپ کہہ دیں یا یوحداز اے دنیا کے لوگوں اے لوگوں انی رسول اللہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں الحی طرف تمہارے جمیان سب کے جتنی کائنات ہے قیامت تک آنے والی ساری کائنات کا میں اکیلا نبی ہوں انی رسول اللہ ہے الہی ربی الاول کا مہینہ ہے نا تھوڑی سی بات اس پہ بھی کرتے ہیں آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں پڑھیں ہر نبی اپنی قوم کی طرف ہر نبی ایک شہر کی طرف ہر نبی ایک گاؤں کی طرف ہر نبی ایک کریا کی طرف آ رہا ہے دیکھتے چلے جائیں ولا قدر سلنا نو ہن ہم نے بھیجا نو کو ان کی کالا انہوں نے خطاب کیا کہا یا اے میری قوم اے میری قوم وائلا آدن اخا ہم اور ہم نے قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود کو کالا انہوں نے کہا یا کو اے میری قوم ویلا مدی اخا ہم اور ہم نے مدین والوں کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب کو کالا انہوں نے کہا یا کو اے میری قوم ویلا سمودا اخاؤ سالہ اور ہم نے قوم سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی سالح کو کالا انہوں نے کہا یا اے میری قوم حضرت عیسا علیہ السلام آئے انہوں نے کہا یا بنی اسرائیل ایک قوم ایک قوم ایک کریا ایک بستی ایک قوم کی طرف خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں اے بنی اسرائیل اے بنی اسرائیلیوں کوئی نبی آیا بنی اسرائیل کی طرف کوئی نبی آیا اپنی قوم کی طرف کوئی نبی آیا اپنے کریا کی طرف ہر نبی اپنے قوم کے لیے اپنے کریئر کے لیے اس کی نبوت محدود ہے ایک گاؤں کے لیے ایک شہر کے لیے ایک قوم کے لیے میرے پیارے پیغمبر امام اللمیا سرور کائنات شفیع المجنبیر رحمت اللہ علمی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت صرف مکے والوں کے لیے نہیں مدینے والوں کے لیے نہیں عرب والوں کے لیے نہیں طائب والوں کے لیے نہیں اپنی بستی والوں کے لیے نہیں اپنی قوم کے لیے نہیں بلکہ نبی پاک خطاب نہیں کرتے یا حل المکہ یا احل العرب، عرب والوں او مکے والوں نہیں بلکہ آپ کے خطاب کا انداز بدل جاتا ہے اللہ فرماتی میرے پیغمبر آپ ایک قوم کے لیے ایک بستی کے لیے پیغمبر نہیں ہے آپ خطاب کریں یا یو او آگا آپ کی نبوت ساری کائنات کے لیے اس لیے کہ آپ صرف نبی نہیں ہیں آپ نبی یو لمبیا ہیں آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں آپ صرف نبی نہیں ہیں آپ امام المبیا ہیں آپ صرف پیغمبر نہیں ہیں آپ خاتم النبیین ہیں آپ صرف نبی نہیں ہیں آپ شفیع المز نبین ہیں ارے قیامت کے دن ہر نبی کو جو جھنڈا دیا جائے گا ہر پیغمبر کو ایک جھنڈا ملے گا اور اس کی امت اس جھنڈے کے نیچے پناہ لے گی اس جھنڈے کے سائے کے نیچے اس پیغمبر کی امت کھڑی ہوگی اور ایک جھنڈا جس کا نام ہے لیوا ہمد حمد کا جھنڈا حمد کا جھنڈا تعریف کا جھنڈا وہ جھنڈا نبی پاک کے ہاتھ میں پکڑوایا جائے گا نبی پاک اس جھنڈے کو لے کے کھڑے ہوں گے نبی پاک نے فرمایا میرا جھنڈا اتنا وسیع میرا جھنڈا اتنا عریض میرا جھنڈا اتنا کھلا جھنڈا ہوگا کہ ہر نبی کے جھنڈے کے نیچے صرف اس کی قوم کھڑی ہوگی اور میرے جھنڈے کے نیچے میری امت بھی آئے گی اور سارے نبی اپنی قوموں کو لے کے اس کے نیچے آئے گی لواؤل لواول الحمد قیامت کے دن نبی پاک کے ہاتھ میں ہوگا حوض کوسر ہر پیغمبر کو شاید ملے اور وہ اپنی امت کو پانی پلائے اس حوض کوسر سے لیکن نبی پاک نے فرمایا میرا حوض جو کوسر نہر سے جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے کوثر اس نہر سے وہ ندی نکل کے اس حوض میں آ رہی ہے جو میدان ماشر میں لگے گا فرمایا مجھے وہ حوض دیا جائے گا جو محیط ہوگا کئی سینکڑوں میلوں پر اس پر جو پیالے پڑے ہوئے ہوں گے وہ چاندی زیادہ روشن ہو چاندی سے زیادہ روشن ہوں گے وہ پیالے شہد سے زیادہ میٹھا وہ پانی اور برف سے زیادہ ٹھنڈا وہ پانی نبی پاک نے فرمایا جس خوش نصیب کو جس خوش نصیب کو میرے حوضے کوسر سے ایک گول پانی کا نصیب ہو گیا لم یزم آ اس کو پھر کبھی پیاس محسوس بھی نہیں اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی جس کو میرے ہاتھ سے کوسر کا جام مل جائے گا جھنڈا ہمارے نبی کا سب جھنڈوں سے آلہ ہوگا حوض ہمارے پیغمبر کا سب حوضوں سے آلہ ہوگا اور جناب شفاعت کا مقام میرے پیغمبر کا تمام نبیوں کی شفاعت سے آلہ ہوگا شفاعت بھی سب سے افضل ہوگی حوض بھی سب سے افضل ہوگا جھنڈا بھی سب سے افضل ہوگا اور جنت کا دروازہ بھی سب سے پہلے میرے نبی کھولیں سب سے پہلے میرے نبی جنت کا دروازہ بھی کھولیں گے سب سے پہلے جنت میں داخل بھی ہوں گے اور جنت میں سب سے اعلی مقام جنت میں سب سے اعلی منزل جنت میں سب سے اونچی بلڈنگ جنت میں سب سے اعلی کوٹھی اس کا نام ہے وسیلہ اس منزل کا نام کیا ہے وسیلہ وسیلہ اس جگہ کا نام ہے جو جنت میں سب سے اعلیٰ جنت میں سب سے اونچی جنت میں سب سے خوبصورت مقام ہے اس کا نام ہے وسیلہ نبی پاک نے فرمایا ساری کائنات میں سے ایک بندے کو وہ جگہ ملنی ہے صرف ایک بندے کو نبیوں ولیوں پیروں فقیروں شہیدوں صالحین میں سے ایک بندے کو وہ وسیلے والا مقام ملنا ہے اور نبی پاک نے فرمایا مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا آپ نے فرمایا وہ بندہ میں ہوں گا اللہ مجھے وہ مقام وسیلہ عطا کریں گے وہ وسیلے والی منظر اور بلڈنگ اللہ مجھے عطا کریں گے اسی لیے نبی پاک نے فرمایا اے میرے امتی ہر آزان کے بعد اپنے رب سے دعا مانگا کرو اللہ رب حاض دعوت تام بس سلاط القائمہ آتے محمد آتے محمدن انل اے اللہ اے اس نماز کے رب اے اللہ آتے محمدن انل اے اللہ وہ جو وسیلے والا مقام ہے وہ جو وسیلے والی منزل ہے وہ جو وسیلے والی جگہ ہے جس کا نام تو نے وسیلہ رکھا ہے جنت میں یا اللہ آتے محمدن وہ کس کو دے یا اللہ وہ ہمارے نبی کو دے دے کون دعا مانگ رہا ہے میں آپ ایک گناگار امتی اپنے نبی کے لیے دعا مانگ رہا ہے آتے محمد انل وسیلہ یا اللہ وہ وسیلے والی منزل ہمارے نبی کو عطا کر دے ہمارے نبی کو وہ منزل دے دے نبی پاک نے فرمایا میرے جس امتی نے آزان کے بعد یہ دعا مانگی اور میرے لیے وسیلے کا مقام اپنے رب سے طلب کیا مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے میں شفاعت کر کے اس امتی کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں سب سے اعلی مقام نبی پاک کا ہے جنت میں اور سب سے اعلی مقام نبی پاک کا ہے میدانِ معاشر میں سب سے اونچا درجہ ساری کائنات کے سردار ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر کہتا ہے تو بدر منیری ہما اختر تو سلطان ملکی ہما لشکر انت شاعر کہتا ہے تو بدر منیری ہما اختر تو بدرے منیری ہماختہ رنگ یہ جتنے امبیا گزرے ہیں یہ جتنے رسول گزرے ہیں ان میں صاحب کتاب پیغمبر ہوئے ہیں یہ سارے نبی ستارے تھے ستارے تھے اپنے اپنے وقت میں جگمگاتے رہے اپنے اپنے وقت میں روشنی پھیلاتے رہے یہ سارے پیغمبر ستارے تھے تارے تھے ستارے تھے شاعر کہتا ہے سارے پیغمبر ستارے تھے لیکن میرا پیغمبر تو چودھویں کا چاند ہے بدرے منیری ہماختا رنگ تو چودوی کا چاند ہے باقی سارے پیغمبر ستارے ہیں اور ملک کی ہمالش کا رنگ وہ سارے پیغمبر جو ہیں وہ فوجیوں کی حیثیت رکھتے ہیں اور میرا پیغمبر تو فوجیوں کا کمانڈر ان چیف ہے ان کا جرنیل ہے ان کا میرا پیغمبر سپاہ سالار ہے میرا پیغمبر جن کا مقام سب سے آلہ ہے جن کا درجہ سب سے آلہ ہے اور لوگوں اور لوگوں میرے پیغمبر کی عظمت میرے پیغمبر کا احترام میرے پیغمبر کا ادب اور میں آپ ہمیں تو کرنے کا کتنا حکم دیا گیا ہے کتنا حکم دیا گیا ہے یہاں تو حالت یہ ہے کہ سارے قرآن پاک میں اللہ اپنے نبی کو نام لے کے نہیں بلاتا اللہ اکبر نام لے کے نہیں بلاتا نام لے حالانکہ وہ اللہ اکبر ہے وہ اللہ اکبر ہے اللہ سب سے بڑا ہے وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے وہ معبود ہے یہ عابد ہے وہ رازق ہے یہ مرزوق ہے یہ محتاج ہے وہ غنی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ بندہ ہے یہ غلام ہے وہ آقا ہے وہ مالک ہے لیکن اس کے باوجود احترام دیکھیے پیارے پیغمبر کا ادب دیکھیے پیارے پیغمبر کا اللہ تعالیٰ پورے قرآن پاک میں اپنے نبی کو نام لے کے نہیں بلاتے نہیں بلاتے اور نبیوں کو بلایا یا نہیں بلایا اور نبی تو نبی ہیں وہ بھی پیغمبر ہیں ان کو رسالت سے سرفراز کیا لیکن اللہ فرماتے ہیں یا آدم یا آدم اس کو جو کر جنہا یا نو ہو انہوں من نہ یا نو ہو انہوں من نہ یا ابراہیم ان قد صدت تر رو یا خزل کتاب کنانو بسرو کب غلام نسم ہو یا ماتل کب یمین کا یا موسا ویز کال اللہ یا عیسب نریم اللہ ہر نبی کو نام لے کے بلاتا ہے یادم یا نو یا ز کر یا موسا یا ابراہیم یا عیسا لیکن جب میرے پیگمبر کی قرآن میں باری اللہ اپنا انداز بدل دیتا ہے یہاں نام لے کے نہیں نبی کی اداؤں کا ذکر کرتا ہے یا یوہل مزمل یا یوہل مدسل اور چادر لپیٹنے والے میرے پیغمبر نام نہیں لیا یا اور کمبلی اوڑھنے والے میرے پیغمبر یا یوہر الرسول یا یوہن نبی یو تاہ یا سید اللہ نے پورے قرآن میں اپنے نبی کو یا محمد کہہ کے نہیں بلایا کہاں ہیں وہ لوگ جیسے کہنے نے اسی یا محمد کہنا ہے اسی یا محمد کہنا ہے اپنے پیو نو بھی نہ لے کے بلایا کرو باپ کو کبھی نام لے کے بلائے استاد کو کبھی نام لے کے بلائے تیر کو کبھی نام لے کے بلائے باپ کا نام ہو عبد الرحمان اور عبد الرحمان کبھی اور اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو نام لے کے بلائے کیا کہو گے اور بڑوں کو نام لے کے نہیں بلایا کرتے بڑوں کو نام لے کے نہیں بلایا کرتے بیٹے باپ کو نام لے کے نہیں بلایا کرتے مرید پیر کا نام لے کے نہیں بلایا کرتے شاگرد استاد کا نام لے کے نہیں بلایا کرتے اور تبھی تو اللہ بڑا تھا اس کے باوجود اپنے نبی کا احترام کیا اور اللہ نے پورے قرآن میں یا محمد کہہ کے نبی پاک کو نہیں بلایا نہیں بلایا اے محمد نہیں بلایا اللہ تعالیٰ نے اور میں ایک دعوی کر رہا ہوں میں کہتا ہوں کسی صحابی نے جو قریب رہنے والا صحابی تھا ایک تو ہے نا دیہاتی آدمی آج آیا ہے ابھی اس کو ادب احترام کے تقاضوں کا علم نہیں ہے نیا نیا آیا ہے اس نے کہہ دیا ہو یا محمد یا محمد اے محمد کہہ دیا ہو لیکن وہ جو پاس بیٹھنے والا صحابی ہے قریب رہنے والا صحابی ہے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت تلا حضرت زبیر وہ جو آپ کی محفل میں بیٹھنے والے صحابہ کرام ہیں اٹھاؤ حدیث کی کتابیں بخاری مسلم ترمزی نسائی ابن ماجہ مشکات اٹھاؤ جو حدیث کی کتاب آپ کو نظر آتی ہے میرے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے مجھے اللہ پاک کی قسم ہے کسی صحابی نے نبی پاک کو یا محمد کہہ کے کبھی نہیں بھی نہیں صحابی آیا ہو یا محمد اور قرآن پاک نے کہا قرآن پاک نے کہا لوگوں میرے نبی کو اس طرح نہ بلایا کرو جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو میرے نبی کو اس طرح نہ بلایا کرو جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو اوفلا اوفلا اوفلا میرے نبی کو اس طرح نہ بلانا میرے نبی کے ادب اور میرے نبی کے احترام کے تقاضوں کو ملحوف رکھنا ایک لفظ آگے سخت کہہ رہا ہوں لیکن برداشت کرنا پڑے گا لوگوں کو جو نئے نئے آئے ہیں وہ توجہ کریں اپنے علماء سے جا کے پوچھیں جب بھی میرے نبی کو یا محمد کہہ کے بلایا ہے نا یا کسی یہودی نے بلایا ہے یا کسی عیسائی نے بلایا جاؤ حدیث کی کتابیں پر وہ جو نبی پاک کا گستاخ تھا وہ جو نبی پاک کا بے ادب تھا وہ جو نبی پاک کی توہین کرنے والا تھا وہ نہیں کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ یا نبی اللہ نہیں کہتا تھا وہ جب آپ کی محفل میں آتا تھا وہ کہتا تھا یا محمد معلوم ہوتا ہے یہ لفظ ادب کا نہیں بڑوں کو نام اور بلکہ ہمیں تو لوگ کہہ دیتے ہیں بڑے بھابی ہیں جی بڑے گستاخ ہیں جی نبی پاک کا احترام نہیں کرتے ہیں لیکن خدا کی مجھے قسم ہے یہ جو لوگ مکانوں کی فرنٹ پہ اور دکانوں کے فرنٹ پہ اور دکانوں کے سائن بورڈوں پہ لوگ لکھ دیتے ہیں اللہ محمد اللہ محمد میں تو اس کا بھی قائل نہیں ہوں میں اسے احترام کے خلاف سمجھتا ہوں ارے ایک امت ہی ہو اور اپنے نبی کا نام لکھے محمد صرف محمد یاد ہے یہ احترام ہے اپنے پیر کا نام لیا جاتا ہے تو لکب لکھے جاتے ہیں استاد کا نام لکھا لیا جاتا ہے تو لکب لیے جاتے ہیں اور نبی پاک کا نام لکھا ہے تو صرف محمد لکھ دیا میں اسے بھی احترام کے خلاف سمجھتا ہوں اگر کسی نے لکھنا ہے تو وہ لکھے حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ, اللہ, اللہ یہ ادب کا تقاضا ہے یہ احترام کا تقاضا ہے کہ نبی پاک کا ادب کیا جائے نبی پاک کا احترام کیا جائے کہنا یہ چاہتا ہوں انی اِن رسول اللہ ہے لئی میرے پیغمبر آپ اعلان کریں اے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں کون اللہ کس اللہ کا نبی ہوں اللہ زی لہو ملک السماوات والارض وہ اللہ جس کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور کون سی شفت آ گئی مختار کل والی اختیار سارا میرا نفع نقصان کا مالک میں مالک و مختار میں اللہ لہو ملک السماوات والارض جو مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا صفت ایک ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں لا الا الہ لاہو نہیں کوئی معبود مگر وہی نہیں کوئی معبود مگر وہی و ومید زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو مارتا ہے وہ زندہ ہونے والے کی حقیقت کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا وہ مرنے والے کی حقیقت کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا مرنے والے کی جگہ کو جانتا ہے یا نہیں جانتا پیدا ہونے والے کی جگہ کو جانتا یا نہیں جانتا مرنے والے کی بیماری کو جانتا ہے یا نہیں جانتا مرنے والے کی بیماری کے ایام جانتا ہے یا نہیں جانتا اللہ و ویت وہ زندہ کرتا ہے وہ مارتا ہے ہر بندے کے حالات سے واقف ہے آسمان و زمین کی بادشاہی بھی اسی کے ہاتھ میں جس میں یہ دو سفتیں پائی جائیں لا الہ الا ہوں اس کے سوا عبادت کے لائق کو کوئی پھر ایک دفعہ دوہرائیے ابتدا اور انجام آغاز اور انجام ایک دفعہ ملا ہر وہ تعظیم عبادت بنے گی جس تعظیم کے پیچھے کتنے عقیدے ہوں گے بولو ہر وہ کام عبادت بنے گا جس کام کے پیچھے کتنے عقیدے ہوں گے دو پہلا عقیدہ جس ذات کے لیے یہ کام کر رہا ہوں وہ عالم الغیب ہے کیا مطلب وہ مجھے دیکھتا ہے میں اس کو نہیں دیکھتا اور دوسرا عقیدہ جس ذات کے لیے یہ کام کر رہا ہوں وہ مالک ہے وہ مختار ہے وہ نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہے یہ دو عقیدے جب رکھ کر آپ کوئی تعظیم کریں گے تو یہ دو عقیدے اس تعظیم کو کیا بنائیں گے عبادت اور جس شخصیت میں یہ دو عقیدے پائے جائیں وہ شخصیت کیا ہوتی ہے معبود وہ شخصیت الہ بنتی ہے ایک اعلان سنی ایک اعلان تو اسی درس کے بارے میں بار بار کہتا رہتا ہوں مجھے اس کا ثواب ملتا ہے اور میں نے اپنے اللہ کے جا ہاں جا کے اس کا اجر بھی لینا ہے انشاءاللہ آپ جو یہاں شامل ہوتے ہیں قرآن سننے کے لیے آپ بھی اسی نظریے سے شامل ہوں کہ آپ نے بھی مرنے کے بعد اس محفل کا اجر اپنے اللہ سے وصول کرنا ہے یہ جو, جو دین سیکھنے کے لیے آئے اس کا اجر آپ کو ملے گا میں کہتا ہوں عام میں سے ہر بندہ دائی بنے مبلغ بنے یہ ہفتہ سارا خرچ کیجئے لوگوں کو دعوت دیجئے یہ جو عبادت کا مفہوم ہم سمجھا رہے ہیں بنیادی بات ہم ذہنوں میں ڈال رہے ہیں اللہ کریں ان لوگوں کے ذہنوں میں بھی آ جائے جن بچاروں کو ابھی تک توحید کی سمجھ نہیں آئی جو غلط فہمیوں کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہیں خدا کی قسم پبلک کا کوئی قصور نہیں ہے کوئی قصور نہیں ہے کوئی قصور نہیں ہے قصور سارا ہمارا ہے قصور سارا علماء کا ہے پبلک بچاری کا کوئی قصور نہیں ہے انہیں آپ سمجھائیں منتیں کریں منتیں کر کے انہیں لائیں ہم یہاں پیار سے سمجھائیں انہیں اللہ کریں انہیں بھی توحید کا یہ میٹھا میوا پسند آ وہ بھی چکھ لیں اس کے لیے محنت کیجیے آپ کو محنت کرنے کا جر ملے گا عام میں سے ہر ایک بندہ دائی بنے اپنے دوست کو بھائی کو چچا کو پڑوسی کو جو معاہدے ہیں انہیں جو غلط عقیدے والے انہیں ہر ایک کو دعوت دے کر آپ یہاں لائیں دوسرا اعلان میں یہ کرنا چاہتا ہوں یہ ہماری مسجد اٹھارہ بلاک کی یہ مرکز ہے ہمارا اشاعت التوحید و سننا کا جمیت اشاعت توحید و سننا کا, کا یہاں ہی ہم نے کام شروع کیا تھا یہ ہمارا محور بھی ہے یہ ہمارا مرکز بھی ہے اور یہ ہماری ماں کی حیثیت رکھتا ہے اس کی آبادی ہماری آبادی اور اس کو آباد کرنا ہم سب پر لازم ہے یہ مسجد ہماری محسن ہے اس مسجد کی در و دیوار سے سب سے پہلے اللہ کی توحید کی آواز بلند ہم نے اس مسجد میں ربیع الاول کے سلسلے میں ایک جلسے کا پروگرام بنایا یہ جلسہ ہوگا پانچ مئی اتوار پرسوں پانچ جولائی پانچ جولائی اتوار یعنی پرسوں عشاء کے بعد اسی جگہ پہ پرسوں عشاء کے بعد یہ جلسہ اور کانفرنس ہوگی جس کا عنوان ہے امام الانبیاء کانفرنس صلی اللہ ہماری جماعت کے نازے میں آلہ ہیں حضرت مولانا سید زیاء اللہ شاہ سے بخاری وہ تشریف لائیں گے ہمارے پنجاب کے ناظم ہے مولانا تاؤ رحمان صاحب وہ تشریف لائیں گے میں نے تو ہونا ہی ہونا ہے آپ کے ہاں یہاں تو یہ علماء کرام خطاب کریں گے سیرت کے عنوان پر لوگ جلوس نکالتے ہیں محنتیں کرتے ہیں بازاروں میں بھاگتے ہیں کیا ہمارا فرض نہیں بنتا ہے کہ ہم سیرت کے اس عنوان پہ ہونے والے جلسے میں شریک ہوں میں آپ سب حضرات سے اپیل کروں گا گزارش کروں گا آپ خود بھی اور اپنے آباب کو بھی پرسوں کے اس درس میں شریک, شریک ہو آپ بھی شریک ہو اپنے دوستوں کو بھی لائیں ایک دوسرے کے پیچھے قرآن پڑھیں اس طرح قرآن کی بنوتی ہوتی ہے اس کی وضاحت کریں میں نے پہلے کہہ دیا کہ تعلیم کے لیے اگر قرآن اس طرح رکھے جائیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے تعلیم کے لیے کسی بھائی, بھائی کا رومال واٹر کولر کے قریب ملا ہے جس کو وہ رومال لے جائے حضرت ہوئے ہم لوگ تقلید کے مزیار لمبے چوڑے سوال آپ مت کیا کریں یہ مجھے علیحدہ آپ پوچھ لیا کریں اس طرح وقت بھی بہت ہو جاتا ہے اور آج تو پھر ہم بہت لیٹ ہو گئے ہیں انشاءاللہ اللہ جو میں اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین